آج کے سبق میں آپ صورت البلد کی باقی دس آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں تحمل تحمل تحمل یہاں قوف کی صفت قلقلا ادا کریں گے یہاں آپ آیت ختم کرنے کے بعد اوپر دو علامتیں دیکھ رہے ہیں سلے اور زا سلے کا مطلب ہے کہ ملائیے اور زا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن چونکہ آیت کے اوپر ہے اس لیے آپ یہاں وقت کر سکتے ہیں اگر آیت کے درمیان ہوتا تو آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے تھا اور ملانے کی صورت میں تا پر زبر پڑی جائے گی وقت کی صورت میں تا ساکن ہو کر ہا بن جائے گی وما ادغوك وما ادغوك مل آلو بیتو یہ مد منفصل ہے تین الف کے برابر اوپر کو کھینچیے دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے پر پڑیں گے اس لیے کہ اوپر کھڑا زبر ہے اور یہاں مل کے اوپر پیش ہے لیکن وقت مطلق بھی ہے یہ ساکن ہو کر ہاں بن جائے گی ہوگا خوف بھی پر پڑیں گے لازمی طور پر یاد رکھیے خوف دو نختیاں یہاں وصل کی صورت میں تو آگے چونکہ حمزہ آ رہا اگلی آیت میں اظہار ہوگا تنمین پر لیکن وقت جب کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گی قوضہ قوضہ او یہاں او او او او او او فو کی صفت قلقلہ اور اس کو پوروی پڑھیں گے یہاں میم کے اوپر دو پیش تنمین ہے آگے فا ہے یہاں اخفا کریں گے او اے کو یہاں اخبا ہوگا مس غب تین یہاں یاد رکھیے وصل کی صورت میں چونکہ تا تنوین کے بعد جا آ رہا ہے ادغام غنے کے ساتھ کریں گے لیکن وقت کرنا چاہیں تو اگر یتیمن آئے گا فی یوم ذی مس غدہ فی یوم ذی مس یتیمن ذا مقربت یتیمن یتی میں یہاں اقفا ہوگا خوف کی صفت قلقلا راپر ہوگا یہاں وقت کی صورت میں اظہار حلقی ہوگا اور وقت کی صورت میں ہاسا کے یتی او مس کی او مسکین یہاں اقفا ہوگا زامت رود راپر ہوگا وقف اس لیے کیا کہ یہاں وقف مطلق ہے وقف کرنا بہتر ہے ملانے کی بجائے او مسکی نام او ن مین دین ا آمنو نیم مشدد ہے گناہ کریں گے سم مک نمین آمنو واتا وا سو بس <عَبَرِي> سو دس کو قرپے باقی فتح کلکلا راہ باریک ہوگا اس لیے واتا وا سو بس سود واتا وا سو د بل مارو ہے ہوگا تا ہتھائی ساکن ہو کر ہاں بن جائے گی بل مارو ہے میں مدد متصل ہے فاج حرکات تدیل کریں گے یہ باو زائدہ ہے اولا پڑھیں گے اولا نہیں پڑھیں گے اولائیک اصحاب المیمنہ اولائیک اصحاب المیمنہ والذین کفروا والذین کفروا راپر وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَوْا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا هُم أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هُم أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هُم, أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة عليهم نار مضده عليهم نار مضده عليهم مين پر اظہار ہوگا یا ادغام بغنہ کریں گے عليهم نار مضده عليهم نار مضده